نرمست اب کافروں کے انجام کے بعد مومنین کو دکھا رہا ہے بے باہات کے اندر ہوں گے چشموں کو کہا جائے دا کہ داخل ویشن سلامتی کے فی سلامن کے نیچے کا لکھنا ہے فی بھی سلامتی آمنین فل استقبال. استقبال میں یہ من ہوگا اور پہلے میں ارد کر چکا ہوں کہ نیک لوگ بھی اپنے اندر ایک دوسرے سے غصے میں ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں نہیں انسان ہے نیک لوگ کے درمیان کچھ کچھ بغض غصہ ہو ہی جاتا ہے کچھ دنیاوی لحاظ سے لیکن بحث کے اندر یہ غصہ ہوگا یا ختم ختم سب بھائی بھائی ہو گئے سو نذانا اور کھینچ لیں گے ہم اس غصے کو جو ان کے سینے کے اندر ہوگا میں نے غلن کا مانا غصہ کینا اقوام درا حالے کے بھائی ہوں گے اللہ اللہ سور متعلق متکرین کیا ہے وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھیں گے کس کے اوپر آپ یہاں سوال کریں گے کہ تختوں کے اوپر جو آمنے سامنے بیٹھیں گے بیٹھ کے تو بیجبو کے ساتھ کون بیٹھے گا بی بیو کے ساتھ کون بیٹھے گا وہ تو آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں گے بیوی بی تو غریب بروتی رہیں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو کیا بیویوں بی کو ہم طلاق دیا ہے مطلب یہ جب مجلس لگائیں گے آپس میں کیا لگائیں گے مجلس لگائیں گے بیٹھیں گے تو آمنے سامنے بیٹھیں گے مجلس کے وقت ہر وقت تھوڑا یہ توڑا کہ رات کے وقت جی ہم مجلس لگائیں گے جب لا یا نہ پہنچے گا ان کو بیچ اس کے کوئی تکلیف نہ نکالے جائیں گے نبے بازی ترغیب میرے پیارے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور بپور رحیم غفور الرحیم اپنے پیارے بندوں کے لیے یہ ترغیب ہے اور آگے کیا ہے ترغیب و بین الخوف الخوال رضا اور یہ بھی بتاؤ کہ عذاب میرا بھی عذاب دردناک ہے چونکہ ترغیب و ترغیب کی بات چلی گئی تو اب ترغیب و ترغیب کے نمونے آ رہے ہیں ترغیب و تریب کے کیا نمونے آ رہے ہیں بعض بزرگوں کو بشارتیں مل رہی ہیں بیٹو گے اور بعض کو کیا کیا جا رہا ہے حالات کیا جا رہا ہے ترغیب و ترغیب کے نمونے نمونے ترغیب بتلاؤ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق جب داخل ہوئے اس سے اوپر کہنے لگے سلامہ جملہ کے لیا ہے سمجھے جی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب جملہ اس میں کہا تھا نا اب جب مختصر ہے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا بچڑا بونا ہوا تو انہوں نے کھایا جب نہ کھانے لگے تو ڈر گئے پھر ابراہیم نے بے شک ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں کہنے لگے لا جان نہ ڈرو ہم خشک بھی دیتے ہیں آپ کو ایسے لڑکے کی جو بڑا عالم ہو ہوگا کون لڑکا جی اساک علیہ السلام تو قریب آ گئی نا کالا بشر تو می استجاب لکھو یہ استحجاب ہے استباد نہیں یہ دو لفظوں کا فرق ہے تعجب کو ظاہر کر رہے ہیں یا بعید سمجھ رہے ہیں اللہ کی قدرت سے بعید نہیں سمجھ رہے ہیں یہ استجاب ہے استباد نہیں ہے یہ صلاح یاد کیا کرو کالا فرمایا اب بشر تمونی کہ نہیں کیا خوشخبری دیتے ہو میں کو باوجود اس کے کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا تو کس چیز خوشخبری دیتے ہو کہنے کہ خوشخبری دی ہم نے تو اس کو ساتھ عمر باقی کے یہاں حق کا کمنے کیا ہے عمر واقعی واقع تن بچہ پیدا ہوگا پس نہ ہو تو نہ امید ہونے والوں میں سے فرمانے لگے اور نہیں نامید ہوتا اپنے رب کی رحمت سے مگر وہ جو گمراہ وہی وہ نا امید ہوتے ہیں تخویف دنیاوی کتنے نمونے تھے پانچ نمونے تھے نا اب نمونہ اول تخویف دنیاوی کا نمونہ اول لکھو نمونہ نمبر ایک یہ پانچ نمونے آئیں گے تخریف دنیاوی کا نمونہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آثار سے پہچانا کہ کسی بڑی مہم کے لیے جا رہے ہیں دینے کے لیے فرمایا کس کیا مہم درپیش ہے تم پیر سو لو یہ نمونہ کس کا ہے ترغیب کا ہے یا کا ترغیب کا ترغیب پہلے آ چکی ہے یہ کیا ہے ترحیب ڈراوا کوئی تقریب دنیاوی اے بھیجے ہوئے کاشتوں کہنے لگے انا اِلنا نمونۂ ترحیب ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرح اللہ لوت مگر خاندان لوت کا ہم بچا دیں گے ان سب کو مگر اس کی بیوی تجویز کیا ہم ان کو کہ وہ باقی ماندہ سے رہے گی ہم اس لیے جا رہے قلم بازار جب آ گئے لوت کے خاندان کے پاس کافی کالا فرمانے لگے بے شک تم کو اجنبی آئے آئے بے ریش لڑکے ہو اجنبی اب میرے لیے تو مصیبت ہے کہنے لگے نہیں نہیں بلکہ لے آئے تیرے پاس وہ عذاب کہ جس کے بارے میں تیری قوم کیا کرتی تھی شک کرتی تھی یا جھگڑتے تھے اور لے آئے ہم تیرے پاس یقینی چیز اور ہم سچے ہیں لہذا کیا کہا تو اپنے خاندان کو رات کے وقت لے کے چلا کر فاسرے پس خیر کر لے چل اپنے خاندان کو رات کے کسی حصے میں وقت اور تو چل ان کے پیچھے ان کو آگے چلا تو پیچھے چل ایسے نہ ہو کہ کوئی تیرے خاندان کا آدمی رہ جائے وہ آگاہ میں آ جائے گا صرف تیری بیوی رہ جائے گی اور چل تو ان کے پیچھے اور نہ مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ہے. اور چلے جاؤ جہاں حکم کیے جاتے شام ہے سو تو مارون کہیں جگہ لکھو بول شام چلے جاؤ سدون کی بستیوں کو چھوڑ دو چلے جاؤ جہاں حکم کیے جاتے نا زال کل امر اور بھیجا ہم نے طرف فلوت کے یہ حکم قزائے بھیجا لکھو بھیجا ہم نے طرف ترفلوت کے یہ حکم یہ کون سا حکم ہے اندا لئے کہ تاکہ تاک ان کی کاٹی جائے گی صبح کے وقت جاڑ ان کی کاٹی جائے گی کس وقت صبحوں کے وقت اب آگے جو ہے نا وجہ اطتاب آل شروع یہ واؤ کس کے لیے ہے مطلق جمعہ کے لیے ترتیب کے لیے نہیں ہے کیوں وہ اس لیے کہ جب انہوں نے کہا تھا نا فرشتوں نے سمجھے کہ تو اپنے خاندان کو لے چل اور ان کی ہم جڑ کاٹ دیں گے اس سے یہ پہلے کا واقعہ ہے جار المدینہ سے آئے سمے اس لیے واہ مطلق جمعہ کے لیے ہے یعنی اس کو جمع کر لو ترتیب نہیں جب ان کو پتا چلانا قوم لوٹ کو کہ ان کے پاس لڑکے بیری شسین ہیں تو اس وقت دوڑ کے آئے آئے سمے اور ان کو کہا کہ لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دی جائے جی. سمجھ تو یہ ترتیب میں پہلے ہے سمجھ رہے ہوگا جب سنا شاہر والوں نے کہڑکے ہیں تو آ گائے گی. شاہر والے خوشی مناتے تھے کہ آج شکار ہے حضرت نے فرمائے بے شک یہ مہمان میرے ہیں مجھے رسوا نہ کر ڈرو اللہ تعالیٰ سے سمجھے اور نہ رسوا کرو تو مجھ کو مہمانوں کی نگاہ میں پہلا رسوا تھا عوام کی نگاہ میں فلاطون یہ فلاط حضون کس کی مہمانوں کی نگاہ میں کالو اناد کہا کیا نہ روکا تھا ہم نے تجھ کو جہان والوں کی مہمانی سے انہوں نے حضرت کو پہلے کہا تھا حضرت رول السلام کو کہ کوئی مہمان تیرے پاس ہے تو ان کو نہیں ٹھہرا سکتا باہر کے جو مہمان ہے تو نہیں تہرا سکتا ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا تھا پھر رات کو کھانے کی مہمان بھی کھلاتے دوسری مہمان بھی دے دینے ایسے کبھی وہ کہتے تھے کوئی مہمان ہو ہمارے حوالے کیا گروتبار سنجے کیا نر رو ہم نے تو ابان ضیا فتح جہان والوں تم نے مانی تھے حضرت زج ہو کے کہنے لگے ہاؤ لائے بنا تھی یہ تمہارے گھر جو ہیں عورتیں میری بہو بیٹیاں ہیں ان کن تم کو اگر ہو تم میرا کہا ماننے والے کہ کرنے والے مانا نہیں جتنا کیا مانا کہ روح المانی نے اسی طرح سی طرح کہا ہے تب روح المانی دیکھو اگر میرا کہا ماننے والے ہو تو بیٹیاں تمہارے لیے ہیں میری بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں وہ حلال ہیں لام روکا ادخال الہی اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے میرے محبوب تیری زندگی کی قسم کہ وہ شیطان مست تھے وہ شیطان کیا دے مست تھے اسی غلازت کے اندر بے حیثی کے اندر قسم ہے تیری زندگی کی بے شبو وہ البتہ بد مستی کے حیران پھرنے والے تھے یہ سمجھ آ گئی نا اب یہ باتیں ہوتی رہیں تو اس کے بعد ہے وہ چیز اس کے بعد کیا ہے وہی چیز ہے کہ ہم نے لسلام کو تسلی دی ہم نے کہا فاسطر بیال تھا اپنے حال کو لے چال ہاں پیچھے کوئی مڑ کے نہ دیکھے ان پہ عذاب آ جائے گا کس وقت صبح کے واقعی مکتو مس بہین دیکھ رہے ہو اب مکتون مسبہین کے بعد کس کا درجہ ہے تم بتاؤ پاخا <سَعَحَا> تموس اس کے بعد اس کا درجہ ہے پاخا تمو سائے قرآن کو سمجھا کر غور سے انجام لکھ لو پس پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے کہتے ہیں سخت آوازہ وہ آسمان سے آتا ہے پس پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے اور پھر دوسری چیز بھی تھی ہا? اور کے بستیوں کو ابال لیتے چنگاڑنے مشرقی سورج نکلتے ہی پکڑ ان کو چنگاڑنے سورج نکلتے ہی. یہ درد تو ہے مشرقی اور پہلے کیا تھا مقتون مسبحی اس لیے مفسر کہتے ہیں کہ ان کا عذاب شروع ہوا صبح صادق کے وقت سنجے اور ختم کس وقت ہوا اشراک کے وقت جی پس پکڑ لیا ان کو چنگار اس سال میں اشراک کرنے والے تھے کے کیا. ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے بستیوں کو اوپر لے ایسے لگ دیا اور برسایا ہم نے ان کے اوپر پتھر سنگ گل کے پہلے سنگ گل کے تحقیق بتا چکا ہوں نا ان نفیز والے کا اس واقعے کے اندر بہت سی برتے ہیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یا بہت سے دلائل ہیں عبرت حاصل کرنے بائن اور یہ قوم روٹ کی بستییں جو ہیں لاب شبیر مقیم البتہ اوپر سڑک آباد کے ہیں شبیر مقیم سڑک آباد تم جب ملک شام جاتے ہو نا تو سدوں کی بستیاں کہاں ہیں راستے میں ہیں ان کو دیکھتے ہو اب بھی علماء سیاح دیکھ آئے وہ باہر مردار جس کو کہتے ہیں وہی جگہ ہے اِنَّ آیا بے شک اس واقعے کے اندر بڑی عبرات ہے مومنین کے لیے واندان صحاب المین یہ تقریر دنیوی کا دوسرا نمونہ اےکا جی کس کو کہتے ہیں جنگل کو تو وہ جنگل والے تھے یہ ان کے پاس کون گئے تھے جی شعیب علیہ السلام ان کو اصحاب مدین بھی کہا جاتا اصحاب اے کا بھی کہا جاتا سات جنگل کا دش تھا یہ دوسرا نمونہ اور بے شک تھے جنگل والے البتہ بڑے ظالم فن تکم نا بدلہ لیا ہم نے ان سے بہن اور بے شک یہ دونوں بستی ہیں اب ہما ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ گے قوم لود کی بستیاں بھی اور قوم شاعر کی بستیاں بھی اور بے شک ان بستیوں کے مقامات لب امام مبین البتہ اوپر سڑک واضح کے ہیں تو امام کا من ہر جگہ امام ہوتا ہے اور سڑک بھی ہوتی ہے ادھر سڑک ہے یعنی امام کے سر پہ بیٹھے ہیں والکت کا ذبا دنیا کا تیسرا نمونہ یہ ہیں قوم سمود جن کے پاس کون گئے تھے حضرت صالح علیہ السلام گئے اور اربساکی جٹلا یا اصاب ہجر رسولوں کو یہ ہجر ایک وادی تھی حجاز اور شام کے درمیان بھائی انہوں نے بہت سے رسولوں کو جٹھایا یا ایک رسول کو جٹلایا ایک کو نا ادھر کیا ہے مور سالی تو اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک رسول کا جٹلانا سب رسولوں کا جٹلانا ہوتا ہے کیونکہ سب رسول جو ہیں اللہ کی طرف سے ایک دین لائے یا وقت دین وہ اصول دین میں سارے مکتا سے تھے فروغ کے اندر اختلاف تھا یا مرسلین جو ہے نا ایک کے اوپر جمع کا اختلاف ہوتا ہے ایک کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا رہتا ہے تازی من سمجھے جس کا جیسے قرآن پاک, پاک میں ہے نازاء الموازین قسط یہ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہے کہ میزان تو ایک بہت بڑی ہوگی لیکن اسے اس جمع سے تعبیر کیا گیا ہاں؟ یہ خواجہ عبید اللہ احرار جو گزرے ہیں ان کو احرار کہتے ہو اور کہتے ہو حالانکہ ہرار جمع اور کہنا چاہیے دیکھو جمع کا اطلاع ہے حضرت کار کو کیا کہتے ہو اب بر کہتے ہو ہی بری احباب آپ کس کا اطلاع کر رہے ہو جمعہ کا تو بزرگوں کے جمعہ کے اطلاع کہیں ہماری اصطلاح میں ہیں وا تین آیا تین اور ہم نے اس کو اپنی آیات قانو انہ مور اعراض کرنے والے سے آیات تکوینیہ دکھائیں گی موجزات آیات تشریح بھی نازروں گا لیکن اعراض کیا ہوں گے وہ بیان استحکام اللہ نے ان کا استحکام بیان کیا کہ بڑے مضبوط آدمی تھے وہ پہاڑوں میں بھی رہتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کے کیا بناتے تھے بڑی بڑی, بڑی, بڑی باریں بیان استحکام اور تھے تراشتے تھے پہاڑوں سے گھروں کو اس حال میں کہ امن والے تھے بس پکڑ لیا ان کو بھی چنگاڑ میں اوپر سے سخت نیچے سے زلزلہ صبح کے وقت بس نہ کام ہے ان سے وہ دنیاوی ہنر جن کو وہ کاف کرتے تھے دنیاوی ہنر وہی بڑی بڑی خاریں بنائی بدبو تھا وہ دلیل اکلی نمبر دو ابتدا میں دلیل اکلی تفصیلی تھی یا نہیں وہ بہت بڑی دلیل اکلی تھی وہ پہلے تھی یہ کیا ہے دوسری ہے وہ ابتدا میں تھی اور نہیں پیدا کہ ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو جو کوئی اللہ بالحق مگر با و تخویفی اور بے شا قیامت ضرور آنے والی ہے سفر جمیل یہ تسلی جی تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر در گزر کر تو در گزر کرنا اچھا پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا صبر جمیل کیا پڑھ چکے ہیں صف صبر پڑھ چکے ہیں نا صبر جمیل کا کیا مانا مالا شکوا ماحول مخلوق کی طرح شکایت نہ کرو اللہ کے آگے شکایت کرو جو بھی کرو وہ کیا صبر جمیل یہ کیا ہے صفح جمیل ہے صفح جمیل اس کو کہتے ہیں کہ ملامت نہ کرو مثال طور ہماری تمہاری یاری ہے پھر یاری جائے بگڑ یاری بگڑنے کے بعد صفح جمیل ہو ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو اچھے طریقے سے درگزار کرو آگے سمجھ اس کو کیا کہتے ہیں صفح جمیل ایم اچھے طریقے سے درگزر کر دینا ملامتی نہ کرنا ایک ہے حجر جمیل کیا حجر ہم حجرن جمیل حجر جمیل اس کو کہتے ہیں مالا ازا ماحول مالا جس کے ساتھ ایزا نہ دی جائے کیا نہ دی جائے ایزا نہ دی جائے تو حجر جمیل کو زیادہ سخت ہوتا ہے وہ ملامت ہو سکتی ہے اور ایزا نہیں ہوتا ادھر تو ملامت نہیں ہوتی سخ جمیل اب تینوں کا فرق پڑا ہے فسٹ سف اور جمیل تسلی رسول ہم بارے درگزر کرو در گزار کر چنگا ان نہ ربا کا علت ہے اس لیے کہ بے شک رب تیرا وہی خلاق ہے خلاق کا منع بڑا خالق ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا علیم ہے جاننے والا ہے وہ پورا بدلہ لے لے گا تو در درگزر کر دے والد آ تعینات یہ تسلی نمبر کتنی دو اور اب تاکہ دی ہم نے تجھ کو سات ایتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں یہ کیا ہیں سات ایتے فاتحات الکتاب تو معلوم ہوا فاطحت القتاب کا شان بہت بڑا ہے غلقرآن العظیم اور یہی فاطیات الکتاب کیا ہے قرآن عظیم ہے تو فاطیات الکتاب کا نام صاف مسانی بھی ہے قرآن عظیم بھی ہے سمجھے تو حضور کو تسلی کے لیے فرمایا خوشخبری دی کہ خاطیات الکتاب اور خاطشات الکتاب شفا بھی ہے کیا کہ دم کیا کرو نا اور تمہیں زیادہ دم نہ ہے تو کیا کیا کرو خافیات الکتاب کا دم بھی کافی ہے کے درون شریف پڑھ لیا اور ایک اور مجھ سے وظیفہ کبھی لکھوا لیا کرو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بھی ساتھ پڑھ لیا کرو وہ قصیدہ دا بردا کا شیر ہے <laughs> یہ حضرت فرماتے تھے یہی پڑھ گیا تو چلی لا اے نئے تمبی ہے لا لاتمدن نہ دراز کر تو اپنی دو آنکھوں کو طرف ان چیزوں کے, کے نفع دیا ہم نے ساتھ ان کے بہت سے قسموں کو ان کفار میں سے کافروں کو جو ہم نے دنیا دیا ہے نا یہ بنگلے ہیں ہوائی جہاز ہیں کارے ہیں کر کل ہے ان کی طرف تو نگاہ اٹھا کے نہ دے ان کی طرف تو نگاہ اٹھا کے نہ دے یہ قرآن سے زیادہ نعمتیں ہیں کیا وہ تو بڑی نعمت یہی ہے ہماری نگاہ اس کے اندر رہنی چاہیے اور ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو کچھ ہی نہیں ہے چاند روزہ بہار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سمجھے ہم اسے سب کوئی سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. چند ہے اچھا اور نہ دراز کر دو آنکھوں کو طرف اس چیز کے, کہ نفع دیا ہم نے ساتھ اس کے بہت سے قسموں کو کفار میں سے ولا تازن یہ تسلی نمبر تین ہے اور نہ غم نات کو ان پہ کہ وہ اسلام جو نہیں لاتے نا آپ ان پہ نہ ہوں آپ کے ساتھ اور مومن بیٹھے نہیں ان کے ساتھ خوش ہو جاؤ جیسے ہم تمہارے ساتھ خوش ہیں الحمدللہ وقت واقف دن رہا اور نرم کر تو اپنی جانب کو واسطے مومنین کے وہ کل فریدہ خاتم لمبیا اور کہ تشک میں ہی ڈرانے والا ہوں واضح یہ جی کتنی پہلے آ گئی تھی تخریف کے کتنے نمونے آ گئے تھے جی تین آ گئے تھے نا تو میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ تخریف دنیاوی کے پانچ نمونے ہیں تین پہلی اقوام سے اور دو کیسے مکے والوں سے اب مکے والوں کے جو ہیں وہی دو آ رہے ہیں کما ان المت سمین تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ چوتھا اور پانچواں ان کا تعلق مکے والوں سے ہے وہ جی اصل بات یہ تھی کہ مکے کا سردار تھا ولید مکے کا سردار کون تھا ولید نے بارہ آدمی کو مقرر کر دیا تھا کہ جب حج پہ لوگ ہیں نا باہر سے اور باہر سے لوگ آتے تھے حج پہ یا نہیں تو جب حج پہ باہر سے لوگ ہیں تو دروازوں کے اوپر بیٹھ جایا کرو دروازوں سے مراد ہے راستے مکے کی طرف جو راستے آتے ہیں نا شہر کی طرف ان راستوں پہ بیٹھ جایا کرو بارہ آدمی کو اور باہر سے جب لوگ آئے نا ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دو کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ شاعر ہے مجنون ہے اس کے اوپر کتاب اتری ہے کتاب کیا ہے جو کہانیاں ہیں جادو ہیں سمجھا شہر ہیں وغیرہ وغیرہ یہ قرآن کے متعلق بکواس کرو قسم ہوگی تو یہ مکے والوں کے لیے ہوا یا نہ ہوا اللہ نے ان پہ بھی عذاب نازل کر دیا بارہ انزلنا المبتا سمین اس سے پہلی عبارت معروف ہے کہ نزل علیکم العذاب نو نز لو الم نازل کریں گے ہم تمہارے اوپر عذاب کو بارہ نہیں ہے سولہ ہے دیکھنے میں میں شک میں پڑ گیا وہ سولہ آدمی تھے نو نز لو نازل کریں گے ہم تمہارے اوپر عذاب کو جیسا کہ اتارا ہم نے عذاب کو اوپر بانٹنے والوں کے اب بانٹنے والوں سے کیا مراد ہے اور جنہوں نے راستوں کو بانٹ لیا تھا اللہ دین جال قرآن عظیم جنہوں نے کر دیا تھا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے, قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا کر دیا تھا کوئی کہتا تھا کہ یہ قرآن شیر ہے کوئی کہتا تھا یہ جادو کی باتیں ہیں کوئی کہتا تھا یہ کہانت ہے کیا ہے کی باتیں کہانت یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا سمجھی بات نہیں سمجھی تو ہم نے چونکہ تفریح دنیا کا نمونہ اہل مکہ کے لیے بنایا تھا نا اس لیے میں یہی تشریح کر رہا ہوں بعض مفسرین نے ایک دوسری تشریح بھی کی ہے وہ اس کا مستاق بنایا ہے یہودی کو کس کو جی یہود کو مستاق بنایا ہے کہ یہودی جو تھے نا وہ کتاب طورات کو ٹکڑوں میں رکھتے تھے ایک جگہ رکھتے تھے ورقوں میں رکھتے تھے پہلے کیا پڑھ رہے تھے میں رکھتے تھے الحمد للہ پھر اپنی مرضی سے جو چاہتا ورک دکھا دیتے جو چاہتا چھپا دیتے پھر مان یوں ہوگا کما انزلنا انا المک ہم نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا کیا اب یہ عذاب نہیں ہوگا اے میرے محبوب ہم نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا اور بھل قرآن عظیم ہے نا جیسے اتاری ہم نے کتاب اوپر ان کے جو بانٹنے والے تھے اب بانٹنے والوں سے مراد کیا ہے وہ بھرپو کا عہدہ لہدا کرنے والے تقسیم کرنے والے جنہوں نے کیا تھا قرآن کو قرآن سے مراد کیا ہے کتاب طور سمجھے یہ یزین ٹکڑے ٹکڑے آگے سمے بعد ہندو بیان کرتے ہیں لیکن ہم اسی کو ترجیح دے رہے ہیں پہلے کو پس کس میں رکھتے رہتی البتہ سوال کریں بھی ہم سب سے اس چیز سے کسی عمل کرتے پستا بات عمر یہ فریضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کھول بیان کر اے میرے محبوب آپ قرآن کو پورا کھول کے بیان کر واضح کر کھول کے بیان کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے تو اور اراض کر مشرقین سے ان کا پ مستحزین انہ تھا یہ تفریح دنیا کا کتنا نمونہ ہے جی پانچواں چار آگ ہے نا یہ دو اہل مکہ سے تھے تفریح دنیا کا پانچواں نمونہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی ہے تسلی نمبر کتنی چار بے شک کافی ہو چکے ہم تجھ کو مستحزین سے مذاق کرنے والوں سے تو مقتا سے مین جو تھے وہ سولہ تھے اور یہ مستحزین جو تھے یہ پانچ تھے یہ حضور کے ساتھ خود مذاق کرتے تھے حضور کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بے شک کافی ہو چکے ہم تجھ کو مستحزین سے یہ تخویذ نمبر پانچ سلی نمبر چار الی یہ وہ ہیں جو کرتے ہیں ساتھ اللہ کے معبود اور جان لیں بالکل میں نے کیا لکھایا تھا کہ حضور کو تسلی کتنی ہے لازمو در پانچ ہے نا یہ پانچویں تسلی تسلی نمبر پانچ یقینی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے سینہ تیرا بس سب اب اس کے رکوا سے ہیں. کرتے ہیں ہم دربے کا علاج عجن اور اصول کامیابی علاج حزن اور اصول کامیابی بیان کر تو رب کا سبحان اللہ بھی کہے الحمدللہ بھی کہے نمبر دو وقت نمبر تین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر واب رب کا نمبر کتنی جی چار عبادت کا رب اپنے کی یہاں تک کہ آ جائے تو اس کو موت یقین کا منع کیا لکھنا ہے عمر وغیرہ روح المانی کا حوالہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں یقین کا منع موت ہے ابن عمر بھی کہتے ہیں اور صحابہ بھی کہ روح المانی کا حوالہ لکھو اور قرآن پاک کے اندر نذیر بھی ہے کُنَّا نقزے بِيَوْمِ الدِّينِ یاد دین حسان آگے گئے یقین ہمارے اوپر موت آ گئی یقین کا منع موت کرنا ہے یہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ ایک بدماش فرقہ ہے آپ کے پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ آ جائے. تمہیں کیا یقین جب یقین ہو جائے کہ تم واسل بلاہ ہو اللہ پہ پہنچ چکے ہو تو تم سے کری عبادت معاف ہو جائے گی کیا تو بدماش کر یہی کہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ایسے بھوت آدمی ہیں وہاں پنجاب کے اندر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور مریدوں کو کہتے ہیں کہ قرآن میں حتیات یہ کل یقین اب ہمیں یقین ہو چکے ہیں کہ ہم خدا پہ پہنچ چکے ہیں اس لیے نماز معاف ہے تمدی? حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کسی نے کہا حضرت ایک قوم ہمارے اندر ہے پہلے بھی تھے وہ کہتے ہیں ہم واصل بلّہ ہو چکے ہیں فلا حاجت لنا اب اب ہیں تکالیف کی ضرورت نہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں لاہن وس اللہ حضرت نے فرمایا جند بغدادی رحمہ اللہ نے قد صدق قد صادقوں نے سچ کہا ہے بلاک ان فل حسور وہ واصل ہوئے ہیں لیکن واصل نہیں ہوئے کہاں پہنچ گئے دو میں اور جو دو میں پہنچ جاتے نماز ان فی سکر کی طرف پہنچ گئے پرانے زمانے میں بھی یہ چیز تھی یہ چیز. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی بیٹھے تھے کہ شیطان آ گیا سامنے بڑی حسین شکل میں کہنے لگا یا عبد ال کادر جیلی میں تیرا رب ہو جا ایسے حسین شکل میں سامنے آ گیا اب دوسرا آدمی ہوتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے نہیں حضرت نے فرمایا اخسا یا نہیں لاہول لانٹیا ذیل ہو جاتی تو شیطان ہے اور لانتی ختم ہو گیا کچھ دیر کے بعد پھر انسانی شکل میں آ گیا ساتھ کیا کہنے لا عبد القاط تیرے علم نے تجھ کو بچا دیا ورنہ اسی انداز کے اندر میں تقریباً ستر گزرگوں کو گمراہ کر چکا ہوں لیکن تیرے علم نے تجھ کو بچا دیا تو میرے داو کے اندر نہیں آیا حضرت نے فرمایا یہ تیرا دعو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا اللہ کے پضلوں کرم نے مجھ کو بچا دیا ہے یہ دوسرا دور کو تو یہ باغ پرانی بات چلیا آ رہی ہے پہلے بھی ایسے بدبہش آدمی تھے تو یہ خیال کرنا ایسے غلط قانون خلا ہو اسلام ڈاٹ کام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 لو و کمر ڈبلو ڈبلو من ڈاٹ شہید اسلام قمر کام